اللہ الرحمن الحمۃ الرحم صلی اللہ علیہ وحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہیم الرباد ورثرنبادشاہم باقی سامن خرکھو باقار براندران سب کچھ سلامت کرتے ہمارے سلسلہ درسیہ شریف میں سے درس نمبر تین سو ستاسی ابلک تیس ہے تین سو سیرہ ستاسی شروع سے تک کے دروس کی تعداد تھی تیس جو ہے تیسو اندر اوراد فتح کا ہے ہمارے سلسلے دس اوراد فتح میں سے دعو شریف کا اور اوراد فتح میں سے کل جو ہے ہمارا حضرت زہرا ہے تو خوشی کے بعد تذویح یا حضرت اظہار جو ہے اس میں جو سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ تینتیس مرتبہ پھر اللہ اکبر چونتیس مرتبہ تو اس کی تعداد بن گئی کل سبحان اللہ الحمدللہ کی توضیح ہو گئی تھی آج جو ہے اللہ اکبر کی توضیح تو اللہ اکبر جو یہ لفظ اکبرو جو یہ اس کا صفت اس کا سغا ہے ہاں جی اور یہ اس کا فیل کا بورا یکبرو سے اس میں تبزیل سغا واج مذخر ہے قبور یکببرو قبرن و قبرن و کیبا ان سب کا معنی لکھا ہے بڑا چوڑا ہونا ہو جانا بڑھنا زیادہ بڑا یا چوڑا ہونا ہمت حاصل کرنا اہم ہو جانا عظیم ہونا بلند ہونا یہ سارے معنی لکھا ہے پھر قبور یکبرو کہ کیبرن و قبرن یہ اس کا معنی لکھا ہے حجم یا مرتبہ میں بڑا ہونا ضد صغورا ہے ہاں جی یعنی چھوٹا ہونا کبورا بڑا ہونا حجم یا مرتبہ میں اور کبرن قبر اس کے معنی اعزاز عظمت اور بڑا پن یہ سارے معنی عربی مشروغت لغت القاموس الجدید میں لکھا ہے اور ان معنی میں سے جو ہے بڑا ہونا عظیم ہونا بلند مرتبہ ہونا بلند ہونا اور مرتبہ میں بڑا ہونا مناسب ہے اور یہ سارے معنی القامس جدید اور منجد دونوں سے مشترک معنی ہیں دونوں میں ان میں سے اکثر معنی دونوں میں ہے تو یہاں پر جو ہے اللہ اکبر میں بڑا ہونا عظیم ہونا بلند ہونا مرتبہ میں بڑا ہونا یہ معنی یہاں پر مناسب ہے لوگی معنی کے لحاظ سے اب اللہ اکبر و چونکہ عربی زبان میں اس میں تفضیل ہر ایک صفات کے استعمال کا طریقہ ہے تو اس میں تفضیل ہے یہ جو ہے کبھی الفلام کے ساتھ استعمال ہوتی ہے العکبر کبھی جو ہے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اکبرالقوم ہاں یہ کبھی مین کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اکبر المین مین اکبر الکبرمین امرن تو یہاں پر جو ہے اکبر علماء فرماتے ہیں یہ اکبر مین کے ساتھ استعمال ہے تو اللہ اکبر یہ سپر لیٹو ڈگری ہے انگلش میں جو جو ڈگریز آتے ہیں گڈ بیٹر بیسٹ ہاں اس میں یہ سپر لیٹر ڈگری ہے اکبر تو آصل میں اللہ اکبر منکل لیشین اللہ بڑا ہے بلند مرتبہ ہے عظمت والی ذات ہے ہر چیز سے ہر چیز اس کائنات میں یعنی معاش و اللہ اللہ کے علاوہ جو کچھ اس کائنات میں ان سب سے زیادہ عظمت والی ذات ان سب سے بلند مرتبہ والی ذات ان سب سے عظیم ذات اللہ ہی کی ذات ہے اللہ اکبر کر خلاف اللہ کی عظمت و کبریائی کا کائنات کے ہر شے سے اللہ کی بڑائی کا آپ اقرار کرتے ہیں ہاں جی جس انسان کو جو ہے نا جتنا معنوی طور پر جاتا ہے اتنا اس کو اللہ بڑا نظر آتا ہے مخلوق چھوٹا نظر آتا ہے زیادہ جو لوگ خدائی انسان بن جاتے ہیں پھر وہ پورا دنیا بھی دے دو اللہ کے ناراض کرنے والے کسی کام کو انجام نہیں دیتا ہے تو نا ابھی ہم لوگ اگر کبھی جہاز میں سفر کریں آپ ایک ایئر پہ پہنچتے ہیں آپ کو خود ہی باقی ایئرپورٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں جہاز ہیں عمارتیں ہیں سب بڑے بڑے نظر آتے ہیں لیکن جب آپ جو ہے ایئرپورٹ سے آپ کے جہاز ہوا میں پرواز کریں جون جون جہاز اوپر جاتا ہے یوں یوں آپ کو نیچے کی چیزیں چھوٹا نظر آتا ہے اور یہ پھر ایک بات ایسا ہوتا ہے نیچے کی کوئی چیز نظر نہیں آتا صرف اوپر کا نظر آتا ہے تو یہی چیز انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے اللہ اکبر کو سمجھنے کے لیے انسان جتنا اللہ کو عظیم سمجھیں گے جتنا اللہ کی عظمت کا اطراک ہوگا اللہ کی بلند مرتبہ کا وضاح ہوگا اللہ کو جتنا آپ عظیم سمجھیں گے اتنا جو ہے اللہ کے مقابل میں پوری دنیا بھی دیتے دیں حقیر سمجھیں گے تب جو لہٰذا وہ بندہ پھر جو اللہ کو عظیم سمجھیں گے اللہ کو ہر چیز سے زیادہ بلان مرتبہ کے مالک سمجھیں گے اس کی عظمت کا ادراک ہوگا تو اس کے دل میں تو وہ اللہ کو پوری دنیا بھی دے دیں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اس کی نظر میں اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی ہر چیز سے زیادہ عظیم ہے اس نقطے کا ادراک بہت اہم ہے عظیٰ تو اللہ اکبر کے معنی سے میں اللہ اکبر من کل شین ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات ہر چیز سے یہ شیخ لبا جو ہے نا اللہ کے علاوہ ہر چیز پہ اللہ ہوتے ہاں جی اللہ کے علاوہ ہر چیز پہ شیخ لفظ ہوتی ہے. یعنی معصف اللہ ہوتے یعنی معاشی اللہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان سب کو شیخ کہا جاتا ہے تو اللہ اکبر بالکل اللہ تعالیٰ خود کے علاوہ ہر شی سے وہ بزرگ و برتر ہے عظیم المرتبت ہے عظیم ہے یہ معنی ہے اللہ اکبر کا جن گرم کیونکہ اِس میں تفضیل جو ہے یا اضافت کے ساتھ استعمال ہو جیسے افضل القومی ہیں قوم میں سے افضل یا اِسم میں جو الام ال کے ساتھ استعمال ہوتی ہے جیسے زید النلافید جو خود بھی ذاتی ہی افضل ہے کسی کی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے یا اجمت تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہوتی ہے کیونکہ اب اللہ اکبر میں اضافہ الضافت اور ال دونوں نہیں ہیں بلکہ اہم مین کے ساتھ لہٰذا ضرور مین کے ساتھ ہے اور البتہ مفضل علیہ جو کہ معذوف اور مقدر ہے جس چیزوں پر فضلت دیا ہے وہ یہاں پر معذوف ہے کیونکہ معلوم ہے اللہ بزرگ کو بہتر ہے آپ کائنات کی ہر چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ آسمان سے بڑھا اللہ زمین سے بڑھا اللہ سورہ سے بڑھا اللہ چاند سے بڑھا اللہ فرشتوں سے بڑھا اللہ نبیوں سے بڑھا اس طرح سے کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ کوئی بھی چیز اس اللہ سے بڑھ کر ہے ہی نہیں ہے لہذا جو ہے کس چیز, چیز سے افزا اللہ اکبر بزرگ کو برتا رہے کس چیز سے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں جو وہ معلوم ہے واضح ہے سب پر واضح ہے کیونکہ یہ سب جانتے ہیں اللہ کی ذات ہر چیز سے بزرگ کو براتا رہے اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے اللہ کے برابر میں آ جائے یا اللہ سے بڑا ہو اللہ ہی ہر چیز سے بڑا ہے ہر چیز سے عظیم ہے ہر چیز سے عظیمت ہے لہٰذا جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر من کل نشین لہٰذا اللہ اکبر جو آسن اللہ اکبر منق الشین یعنی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے بزرگ و برتر ہے ہر چیز سے عظیم ہے بلند ہے یہ سب معنیٰ دلوشین اللہ تعالی ہر چیز سے بڑا ہے ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے ہر چیز سے عظیم ہے بلند ہے یہ سارے معنی سب ہے دروش مشہور معنی یہی ہے اللہ و اکبر اللہ تعالیٰ کے ذات ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے بڑا ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور معنی بھی نقل ہوا ہے جو کئی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے ہمارے بزگان میں سے حضرت نظم الدین کبراک ایک کتاب ہے مناظر الردش فوات الجمال اس میں بھی کہیں یہی معنی جو امام صادق نے ذکر فرمایا یہ وہاں پر بھی نقل ہوا ہے تو یہاں آپ حرمات امام صادی فرماتے اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر المین عن یوسف امام ہی تو امام بھی ہم مقدر رکھتے ہیں لیکن مانا ہم ان کو لیش جگہ پر ایو صاف ذکر کرتے ہیں اس کے ماننا یہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بزرگوں کو بدتر ہے کہ کائنات کے کوئی مخلوق کوئی شع و الفتے صحیح امبیا صحیح اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمہ حق و پہ پہچان کر سکیں اور اس کی کمہ حق و توصیف اور صفت بیان کر سکیں کسی کے بس کے بات نہیں کہ اللہ کے کمہ حق و توصیف کر سکیں کیونکہ اللہ کی ذات ذات مطلق ہے ہاں جی ذات باقی تمام معلومات جتنے بھی عظیم ہو اس کے ذات ذات مقیت ہے وہ محدود ہے اللہ لا محدود ہے اس کے ذات کی عظمت اس کی حرشوت علم قدرت وجود ہر چیز جو ہے مطلق ہے لہذا مقیت مطلق کو احاطہ نہیں کر سکتے جب احاطہ نہیں کر سکا تو کما کا اس کی معرفت بھی سو فیصد معلومت بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کمال مطلق ہے یعنی اللہ اس چیز سے بزرو کو برتر ہے اللہ ومن یوں کہ مہلوق اس پاک ذات کی حق کو توصیف کر سکے عظمت و بلندی بیان کر سکے یاد دار کر سکے ہاں جی اور یہ معنی حضرت امام جاغر صادق سے کتاب رسائل توحیدیہ میں اور طالف علامت و طوی مرحوم میں نیج کتابیں خواتین الجلال والجمال میں بھی نظم الدین کوبرا علیہ رحما سے نقل ہوئی ہے نظم الدین قبرہ نے یہی معنی کیا ہے تو امام صادق علیہ السلام سے ان کی طرح نسبت ہے منسوخ ہے ہاں جی. وہاں لکھا یہ جو ہے انہوں نے یہی معنیٰ کیا ہے لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کو نسبت دیا بغیر یہ نہیں کہا یہ معنیٰ امام جعفر سعدی نے کیا ہے بلکہ یہ سب پیش کیا کہ خود کو یہ معنیٰ سمجھ میں آیا تو اللہ اکبر کی یہ توضیح اس لیے درست ہے کیونکہ اللہ منائیو صاحب کی توضیح یہ توضیح بھی اس درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال مال ملک ہے اور مخلوق عز و فخر ہے تو اس و فخر ملّ کیسے کمال ملّ کا ادراک کر سکیں گے جب درک نہیں کر پائیں گے تو کم حق و توصیف و تمجید و تعظیم بھی نہیں کر پائیں گے چنانچہ کلام میں پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے و ماں قدر اللہ حق قدر ہی اور انہوں نے اللہ کی جس قدر و منزلت جس طرح قدر منزلت کرنی چاہیے تھی نہیں کیا کیونکہ نہیں کر نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ کمال ملّ کو جو ہے مقاعد کیسے درک کریں گے ہاں جی یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے قدر و منزلت کو جان کر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہاں جی قدر و منزلت کو جان کر اس کے سامنے تسلیم خم کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا ہاں جی؟ سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کہ کیونکہ معروفات اس حد تک نہیں کما حقہ ہو اور اس انگت کو درک کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اکبر کا اقرار کرتے رہیں کہ اللہ ہم تیری کا محکہ ادراک نہیں کر سکتے اللہ ہم تری کا محکہ تو نہیں کر سکتے یا اللہ تو ہر چیز سے بزرگوں برتر اور عظیم ہے بلند ہے بلند مرتبہ والے ذات ہے ہاں تو ہی سب خوش ہے تو ہی سب خوش ہے اپنے اس دوف ناتوانی کے اقرار کرنے کے لیے جو ہیں ہم اللہ اکبر کے مقدس کلمے کو زبان پہ جاری کرتے رہیں اور اس حقیقت کو درق و حاصل کرنے کے لیے اللہ اکبر کا اقرار کرتے رہیں اور اس مقدس تصویر کو نہایت آرام اور توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے ان میں سے ہر ایک سبحان اللہ کی اپنی ایک عظمت ہے اللہ طوفان اللہ کہیں گے تو آپ کے اندر پاکیا جائیں گے بری اخلاقیات سے جمانیات میں رقوی کمزوری ہیں شک ہے, ہے، شکوق ہے نفاق ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے الحمدللہ اور جو ہے آپ کے اندر اخلاقی کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں آپ کے اندر پاکی اور پاکیزگی ہو جائیں گے آپ کے اندر نق و شیب کم ہو جائے گا الحمدللہ کہیں گے تو کوئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا اور اللہ کی آپ نے ہمت اور تعریف کیا جس تمام ہم اور کا اللہ لائق ہے اللہ اکبر یہ کہ آپ نے ہاں جی اپنی کمزوری اپنی ظف ناتاوانی اپنی حقارت کا اللہ کے حضور میں اقرار کیا اے اللہ جو کچھ ہے تو ہے تمام عظمتوں کا مالک تو ہے ہاں جی تمام کمالات کا مالک تو ہے تو ہی ہر شے سے برد کو برتر ہے عظیم سے تر ہے ہاں جی, اللہ کی عظمت کا اقرار کریں پاک انسان اللہ کی عظمت کو اجراغ کرنے تو اللہ کی اعتعد بھی آسان ہو جاتی ہے اللہ کی کا ساری بھی آ جاتی ہے اور پھر اس عظیم اللہ کو ناراض کر کے پوری دنیا بھی دیتے ہیں اس نے کیا کہنا ہے بھائی میں اس عظیم اللہ کو وہ من کلی شین ہے اکبرمین الو صف ہے توسیف سے بالتر ہے ہر چیز سے وجوہ اس اللہ کو ناراض کر کے میں نے دنیا کی تھوڑی سی معلومات کما کے کیا کرنا ہے اس اللہ کو ناراض کر کہ میں نے چندر کے اقتدار لے کے کیا کرنا ہے ہاں جی انسان کو اللہ کی کی رعای اگر سنا جائے تو ہرگز گناہ نہیں کر پائیں گے زین ہرگیب اللہ کو ناراض کرنے کے اللہ کے بندوں کی فرم کر کے بندوں کو راضی کر کے اللہ کو وہ ہرگز ناراض نہیں کریں گے کیونکہ اس نے کی عظمت کو عظیم سمجھا مولانا علیہ السلام نے نصب الغا میں خطبِ ہما میں مومن کی صفت متقی کی صفت یہی گنا ہے عزم الخالق و حن خسم خساور معدون ہو اللہ کی نظر میں خالق بہت عظیم ہے ان کے نظر میں خالق بہت عظیم ہے لہذا جو ہے معدون اللہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں ان کے نظر میں چھوٹا ہے ہاں جی البتہ اللہ عظیم ہے تو اللہ والے بھی عظیم ہے لیکن اللہ جب عظیم ہیں تو جو اللہ کے مقابل میں آتے ہیں وہ سب حقیر ہے چھوٹا ہے ذلیل ہے اس حقیقت کی ادراکی ضرورت ہے زین گرہ ہاں جی تو اس درجہ اور اس مقدس تصویر کو نہایت لہذا اس پورا تصوی ہزارہ کو نہایت آرام اور توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ پورا ثواب اور عظم میں جائے اور ان کے معنی کو ذہن میں رہ کر پڑھیں تاکہ اللہ کا ہر اللہ کی جو ہے اللہ کا ہر اے و نقد سے پاک ہونے کی حقیقت اللہ کے نعمتوں کا شکر اور اللہ کی کورائی کا صحیح ادراک ہو اس طرح جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہر اے و نقص سے پاک ہونے کی حقیقت کا ادراک ہو اللہ کے نعمتوں کا شکر ہو اور اللہ کے کیپیائی کا صحیح ادراک ہو اور ان مقدس اذکار کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور پوری طرح جو ہے فیضاب ہو سکے مکمل فیضیاف ہو سکے ہاں جی کچھ لوگ جو ہے آپ میں زہر کو اپنے اپنے گروان جان کے دیکھیں اپنے کردار دیکھیں میں نے کل بتایا دوبارہ بتا رہا ہوں کچھ لوگ اس تصویر کو بہت جلدی جلدی پڑھ لیں پڑھ کر جو ہے انہیں بیمانہ کر دیتا ہے یہ ہرگز درست نہیں اعظہ نگرام میں ان اذکار کو اس طرح پڑھنا ایک لحاظ اللہ کی توہین ہے جس سے ہمیں ہر حال ہر حال میں بجنا ہے کیونکہ اس صورت میں ثواب کے بجائے گناہ آنے کا خدشہ زیادہ ہے ہاں جی تو لہذا جو ہے اللہ کے کرائی کو درک کریں اور انسان جو ان تجبیحات کو پوری توجہ سے پڑھیں لہٰذا آج کے در دو درسوں میں تصبیحات حضرت زہرہ کی توضیع آپ تو تک پہنچ گیا کل انشاءاللہ شاء اللہ پڑھنے کے ثواب اور اجیر کے حوالے سے چند سے ان کے تجمہ کرا دوں گا